بسم اللہ صلی الرحمن الرحمن اللہ عمد علی و علیہ آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت سگنہ میں موجود تمام خاراں گرامی اور باقی سن تمام سامعین کو شمح سلام عرض بھیجو اور شکر اللہ ہوتا ہے سلسلہ درس میں بابو صلی درس نمبر پینتالیس صاحب حضرات کے مبارک خانوں تک پہنچا رہا ہوں صبا نمبر تریسٹھ ہے کتاب کہانی اور آخری پیراگراف سے شروع ہے اس میں جو ہے پرسوں اور کے دار میں چوالیس حاولوں کو روزانہ پڑھی جانے والی جو اکاون رقص سنت ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ نبی نے فرمایا جو شاسی اکاون رقص سنت وہ اور فرائض کو پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو ان کا عقل قمد میں شفاعت کا میں محمد ذمہ دار ہوں آپ نے فرمایا تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں کوشش کریں نمازوں کو پابندی سے جان کر پڑھتے رہیں آجانگر میں اور ساتھ ہی آج نافل رمضان کے بارے میں آج کی عبارت ہے جو رمضان میں ہم جو تراویح کے نام سے جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے ہاں جی اس کے بارے میں شاخ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اما بھارت نوافل شہور والیا میں نوافل نفل کی جمع نوافل یعنی فرض پر اضافی چیتیں زائد فرض یعنی وہ نمازیں جو فرض نے واجب نہیں یعنی فرص اور واجب کے علاوہ نماز سنت اور نفلی عبادتیں ہم بولتے ہیں اللہ نے واجب نہیں کیا لیکن ہم کریں گے ہمیں اس پر شواف ہے اجر ہے مغفرت ہے جی یعنی وہ نمازیں تو مت نوافل شہور وال شہور شاہ کی جمع ہے مہینے کے معنی میں ناخل شعور یعنی مختلف مہینوں میں پڑھی جانے والے نقلی نمازیں وایام یوم کی جمع ہیں یوم دن کے معنی میں ہاں اور دنوں میں مختلف دنوں میں پڑھی جانے والی نمازیں لیل کی جمع ہیں اور راتوں میں مختلف راتوں میں پڑھی جانے والی نفلی نمازیں یہ تمام صنعت پوری سال میں فکاشی رتون بہت سے ہیں ہاں جی نفلی نمازیں بہت سی جیسے دعوت میں ہیں نماز رضوان کے نام سے نماز اوابین کے نام سے نماز وفلے کے نام سے اور نماز ہد رسول حد آئم تاہرین ان ناموں سے اس کے علاوہ نمازیں تصویر اس کے علاوہ جو ہے جیسے اللہ غائب کی نمازیں رجب میں پڑھ جاتی ہے رمضان کے ہاں نمازیں اس طرح جو ہے بہت سی نمازیں ہیں شبِ قدر کی نمازیں سے فرماتے ہیں مختلف مہینوں میں ایام دنوں میں لا راتوں میں پڑھی جانے والی نمازیں نفلی نماز تمام ثنا پورے سال میں فکاشی رتون بہت سی اشہر ہوا ان میں سے مشہور ترین ایک راتوں کو پڑھی جانے والی نفلی نماز نافلۃ رمضان ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی نفلی نمازیں پھر کلتن ہر رات کو عشرون رکتن بیس رکت پڑھی جاتی ہے یہ نماز حال کو جو روزانہ بیس رکت پڑھی جاتی ہے البتہ اس تعداد میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے اعلیٰش لوگ بولتے ہیں آٹھ رکت وہی تاجر ہے اور الگ سے کوئی نماز کے نام سے نہیں ہے ہی کو پڑھتے ہیں پھر رات کو دوبارہ نہیں اوٹھتے ہیں وہ لوگ یہ بولتے ہیں باقی عالیہ سنت برادری اور ہمارے ساتیں یہ بیس رکت ہے بیس رکت تاجر جو ہے جو یہ یہ تعداد بیس رکت جو ہے نافل رمضان میں تراویح کے نام سے جو ہے یہ نماز ہے جو ہم لوگ ورما اس نماز کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے یہ نماز ہے جو اسلام کے دوسرے فرقوں میں بھی ہے یہ نماز نقلی نماز سے اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کا ترقہ بھی جو ہے دعواد میں دیا ہوا ہے کہ جو ہے عالم شریف سے یعنی ہر پہلی رقم میں ہر دو رقط میں سلام پھیرے گا پہلی رقد میں اللہ حکومت سے لے کر تب بداتا جو ایک ایک شرا پڑھتے جائیں گے دوسری رقم میں ہر دوسری رقم میں قلوال شریف پڑھیں گے اس طرح جو ہے یہ بھی شرکت پورا کریں گے اور اگر کوئی پوری قرآن بھی پڑھنا چاہیں تو جس طرح سن لو پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اگر عوام ساتھ دے دیں ہاں حافظ سامنے ہو تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی منع نقلی نماز ہے ان ہمارا عام طور پر یہی طرقہ چلا ہے تو یہ داخل رمضان جو ہے پھر رات کو بیس عشرو نہ رکھتے ہیں پھر کل حال رات کو اشرو بیس رکھتے ہیں جی اب گی یہ نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے یا انفرادی پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں جو ایک فرماتے ہیں پیغمبر اللہ کے نبی نے یہ نماز صرف ایک دفعہ فرماتے ہیں آپ نے جماعت سے پڑھا صرف ایک دفعہ اس کے بعد پھر آپ نے جماعت سے نہیں پڑھا ہاں جماعت سے نہیں پڑھا اور انفرادی جو بندہ پڑھنا چاہا پڑھتا رہا نہیں پڑھنا چاہا نہیں پڑھا ہاں اور پھر یہ نما سے انفرادی پڑھا جماعت سے نہیں پڑھا رسول اللہ نے چونکہ جماعت سے نہیں پڑھا اور انفرادی پڑھتا رہا اب دنیا سے چل بسا تو اب وقت کے دور میں بھی یہ جماعت سے نہیں پڑھا پھر دوسرے دوسرا, دوسرا خلیفہ جو ہے ہت عمر کے دور میں پھر انہوں نے اس کو جماعت سے پڑھوایا لوگوں سے کہا الگ الگ رہنا صحیح نہیں ہے پڑھنا مسجد میں ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھ تراویح پڑھو تو اس کے حکم پہ سب نے ایک امام کے پیچھے پڑھنا لگا تو یہ جماعت کا جو سلسلہ ہے وہ تمام سنت علماء بھی یہ ہاں تمام مسلمان بولتے ہیں تو عمر کے دور سے شروع ہوا اس لحاظ سے یہ چونکہ پھر عمر کے دور میں نہیں تھا اوہ کے دور میں بھی نہیں تھا پھر ہر تو عمر نے شروع کی اس لحاظ سے اس, اس میں جماعت سے پڑھنے کو بے سمجھتے ہیں تو بھی یہ فرماتے ہیں، ول جماعت اور جماعت سے پرنفی ہے اس نماز ترمی نفل رمضان میں بےتا تن بتا ہے ہاں یہ صاف الفاظ میں آپ بول رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے کے اسلام کے اندر بہت سے بتاعتیں آ چکے تھے تو ان بتاطوں کو اس بتاط کے ساتھ مقاصدہ کرنے پیش حاصل نے دیکھا یہ بتاعت ان دوسرے بتادوں کے مقابلے میں تو بہت ہی ایک حقیر اور معمولی بتاعت تھے کیونکہ ایک عواض نماز سے اس میں کسی کو اس کو جماعت سے پڑھیں جو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے کسی کو کوئی خسارہ نہیں ہے غلط نہ ایک فیل جو ہے جات کیا ہے تو یہ ایک توانا کریں درد دل کریں دوسرے الفاظ میں اس لیے آپ کہتے ہیں یہ علیہ تاشک ہر بدعت کا ان اس جیسا ہوتی ہے جیسے کہ اسلام صاحب کو پتہ ہے میں اول اولا صبے کا جو نظریہ جو ہے تو عمر کے دور میں پیدا ہوا بولتے ہیں علماء جو ہے اس طرح جو ہے دو اور جو ہے ہاں جی نکاح مواقع کو کہتے ہیں تو عمر نے حرام کرا دیا بولتے ہیں حجی ہاں تمتو کو جو ہے اس میں حج و عمرہ کو ایک ساتھ وفا کرتے ہیں بیچ میں احرام سے نکال آتے ہیں اس کو انہوں نے منع کر دیا کرنے دفاع بندی جی لگا دیا ہاں جی اور اسی طرح جو ہے ہاں جی السلاۃ و خیر و مینا نوم پڑنا کہتے ہیں یا تو عمر کے دور سے شروع ہوا بولتے ہیں ہاں جی اس قسم کی خوشی اور بھی چیزیں وہ کمپنی جو رائے ہے جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ اسی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے شاذ فرمایا یہ لیتا کا کل لبتا کا کاش ہر بتات اس جیسا ہوتا یعنی باقی بتاتوں کو جس میں کے حق مارے جا رہے ہیں ایک حلال حرام ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں شاذ مقاصہ کر کے اظہار تعصب کر رہے ہیں کاش اس طرح یعنی اس کے یہ تو بہت چھوٹی سی بتات ہے اور بھی بہت سی بتاتیں آ چکی ہیں مطلب آپ یہ اظہار غم کر رہے ہیں اظہار غم اور دکھ کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں فائنشی تو تسلی ہا اسی طرماتے تو پھر جو تو پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے تو آپ فرماتے ہیں لیکن چونکہ نماز تو پہ امر نے پڑھا ہے لہٰذا اگر تم چاہیں تو پڑھ لو اس نماز کو تسلی منفرد نہ اکیلا پڑھ لو ہاں جی رکوفیا آپس نہ کرے گا وائنسی تو اگر آپ چاہیں بال موافقات سے پڑھو موافقات مال مسلی نہ دوسرے نماز گزاروں کے ساتھ یعنی ایک امام جو ہے امام کی سرپرستی میں پڑھیں لیکن نیت میں بل نہ کریں پھر وہ امام صولا کو آواز سے پڑھیں الحمد للہ کو باخل و رقو السجود امام کے ساتھ ساتھ کریں لیکن نیت میں بالجماعت نہ پڑھیں تو اس کو موافقات بولتے ہیں اور نیت میں بالجماعت پڑھ لے تو اس کو بالجماعت بولتے ہیں تو اللہ فرمائے وہ ان سیدہ کریں بالموافقات موافقات سے پڑھو یہ نہیں کہ امام کے پیچھے پڑھو مال سلی نے باقی سارے نماز گزار مل کر لیکن اس میں بلجماعت کی نیاد نہ کرو پھر یہاں یہ سوال ہوگا بل کی نیاد نہ کریں تو کیا یہ جماعت پھر یہ نماز کیا ہوگی صحیح ہوگا کہتے ہیں ہاں وہ تنویل اہتمام اگر اہتماس ہو بالجماعت ہے اگر آپ نے بل جماعت کی نیت نہ کی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت نہ کی بالجماعت کی نیت نہ کی لاباسبھی کوئی حرش نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک امام کے پیچھے کرو تاکہ لوگوں کو نماز آ جائے کیونکہ عوام میں بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں ہے وہ سورہ یاد نہیں ہے بھول چک ہوتے سستی ہو جاتے ہیں ساتھ پڑھ لوگ بال جماعت کی نیت نہ کریں تو لابا سبھی کوئی نقصان نہیں تو یہ مسئلہ شاہ نے صاف کر دیا ابنواشوں کا جماعت سے پاس سات پڑھنے جماعت کہنے پہ مؤثر ہونا یہ بیجا ہے کیونکہ موافقات کی صورت کو شاعری نے صاف الفاظ میں بتا دیا جماعت اس میں بےتا ہے اور جو ہے کاش ہر بتت اس جیسے ہوتی ہیں تو کاش اس ہونے سے اس کے بتا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن ہے بتات ہے لیکن باقی بتاتوں کے نقصان زیادہ ہے اس بتاد کے مقابلے میں اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن کو ختم نہیں کرتے بطار ہونے کو اس لیے آپ نے دوسرا راستہ اسی بطعت والی مسئلہ ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ موافقت والے صورت نکالا اور کاغذ موافقات سے پڑھیں کہ امام کے پیچھے پڑھ لیں تاکہ جن کو نماز نہیں آتا ان کو نماز آ جائے صحیح طریقے سے پڑھ لیں لیکن بال جماعت کی نیاد نہ کریں اور ابھی یہاں سوال پیدا ہونا تھا بل جماعت کی نماز نبھاتے کہ سے نماز ہو گئی ہاں توان فرما اللہ لابع کوئی حرض نہیں ہے اللہ اہتمام بال جماعت کی نعت نہ کریں لاباد سے کوئی حرض نہیں یعنی اس سے نماز بالکل خراب نہیں ہوگا نماز بالکل صحیح ہے آپ کا جو ہے آپ کو ماس کا ثواب مل جائے پھر فرمانے والن بارہ ہر حال میں فیل ہو اس نماز کا پڑھنا افضل منتر کیا اس کو چھوڑ دینے سے بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے یعنی ہر حال سے مطلب دھیان دو حال ہے یا فرادی طور پر پڑھیں یا موافقت سے پڑھیں یہ دو حال مسلم ہے امایہ وہ جماعت والی صرف بھی اس میں شامل ہے یا نہیں ہے اور صرف استعمال کیونکہ اوپر بھی ات القلابت سری الفاظ میں آیا ہے لہٰذا جو ہے یا موافقت سے پڑھیں یا انفرادی پڑھیں یہ دو صورت کو ہی شامل ہوگا کیونکہ کل حال جو ملاج ہیں دونوں حالت جو صحیح دو حالات ہیں وہ ہیں ان دو حالتوں میں سے اگر آپ لوگ ساتھ پڑھیں امام کے پیچھے یا جو ہے انفرادیں پڑھیں دونوں صورتیں صحیح ہے پارا نماز پڑھنے کے حق میں شاہ صحیح فرمائیں کیوں اس کا پھیلنے اس کا پڑھنا افضل منتر چھوڑنے سے افضل ہے جاننا کیونکہ یہ نماز جو ہے شعار یہ بھی مبارک شیا میں اسلام کی نشانیوں میں سے یہ نماز اسلام کے اندر ہے مسلمانوں کے اندر ہے اس لیے اس کو باقی رہنا چاہیے اور تعظیم و لار سیام اور شعر سیام, سیام روزہ شار مہینہ مہینے کے روزے کی تعظیم بھی ہے کہ اس میں کچھ خصوصی عبادتیں کریں ہاں جی شور شرابہ ہنگامہ ہاں لوگ کا تراویب اور کا جانا ایک رمضان ہو گیا رمضان آیا بڑھ کہ ہاں جی لوگوں میں شوق بڑھ جاتا ہے کچھ نہ اسی تراویح کے بہانے سے لوگوں کو جماعت فرسٹ نماز کی جماعت بھی مل جاتے ہیں اور کچھ نوافل کی بھی توفیق ہو جاتے ہے اس وجہ سے معاذ سیام کے روزے کے مہینے کی تعظیم بھی ہے اس کو پڑھنے میں لہٰذا لوگ موافقت سے بڑھو بالجماعت کی نیت نہ بھی کرو اور نماز کو پڑھو یا انفرادی طور پر پڑھو اس کو چھوڑو نہیں بافی حکمت اور اس میں ایک تو معاذ سیام کے روزے کے مہینے کی تعظیم بھی ہے اور اس نماز میں حکمت ہے عوام کے لیے کیش محکمہ حاضم الام کھانا ہاضم ہونے میں لیکن یہ بات ہے ابھی افطاری کر لیا پیٹ بٹھ کے کھا لیا پھر یہ جہاں کھانا بھی کھا لیا اس کے بعد ترغیب پڑھیں گے بیس اکاؤ اٹھنا بیٹھنا ہوگا پھر فرض ہے سننا تہور ہے یہ سب کم از کم پچیس تیس کے قریب نمازیں بنتی ہیں تو یہ اٹھنے بیٹھنے میں ہے کہ جو کھانا کھالے وہ ہضم ہوگا ہاں کھانا جو افطاری پہ کھایا رات کو کھانے پہ کھایا وہ ہاضم ہوگا پھر آپ کچھ شہری آسانی سے کھا سکیں گے شریض گے کو دوسرے دن کا روزہ بھی آسانی سے رکھ لیں گے بوکا نہیں ہوگا ہاں جی اور بدبو نہیں آئے گا مجھ سے بد ہضمی ونگات تو نہیں آئے گا کیونکہ کھانا ہضم ہو کے دوسرا کھانا کھایا اس وجہ سے تو یہ حکمت اور اس کھانے میں اس نماز میں حکمت ہے عوام کے لیے ہاں جی پھر ہضم تام کھانا ہضم ہونے میں یہ کھانا ہی ہضم ہونا یہی حکمت ہے کھانا ہضم ہوگا تو آپ جو ہے دوسرا خانہ کھانے میں اشتہا پیدا ہوگا شہری کھانے پہ شہری بھی آپ صحیح کھائیں گے دن بھر روزہ آپ کے لیے بھاری نہیں ہوگا روزہ آسان ہوگا اور روزہ کے حال میں آپ ڈیوٹی پر جائیں کام کریں سکول جائیں یونیورسٹی جائیں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے جو ہے ہاں جی ساری نہیں کھا پائیں گے اور افطاری آپ کا ہاضم نہیں ہوا تو آپ کو نماز سے مشکل ہو جائے گا تو آج کی یہ درجہ ہے اسی نماز ترغیب پہ اتفاق کرتے دیں کل نماز سے آگے نمازیں جماعت کرتے دکھیں اللہ آپ سب کو دین پر کر دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے ہاں جی